اورنو کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبو دیا اور انہیں لوگوں کے لئے نشان کر دیا اور ہم نے ذلموحے کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے